ہم بو بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ مل نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ علیہ وسلم. آج کے درس کا آغاز ہم صورت العراف کی آیت نمبر 188 سے کر رہے ہیں درس کے اختتام پر انشاءاللہ ہماری قومی تین کے سابق کھلاڑی اور حالیہ مبلغ اور دائی بھائی قاسم عمر صاحب انشاءاللہ مختصر گفتگو آپ کے سامنے فرمائیں گے اور وہ تشریف لا چکے ہیں اس سے پہلے جو آیت گزری آیت نمبر ایک اس میں فرمایا گیا تھا کہ ایمر نبی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی آپ ان کو بتا جی دیجیے کہ قیامت قائم ہونے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اپنے وقت پر صرف وہی وہ ظاہر کرے گا اس سے پہلے اس کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا آج جو ہم نے اعت کریم پڑھی اس میں فرمایا گیا کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے لا املک النفسی نف امولا در میں اپنے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اللہ ماشا اللہ مگر جو اللہ چاہے اللہ کے کسی بھی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نفع اور نقصان کا مالک ہوں اور میں غیب کا علم رکھتا ہوں مگر بعض مشرقین کا خیال یہ تھا کہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو نفع نقصان کا اختیار بھی رکھتے ہیں غیب کا علم بھی رکھتے ہیں بلکہ ان میں سے بعض کا خیال تو یہ تھا کہ انبیاء بشب اور انسان نہیں ہوتے بلکہ وہ دوسری مخلوق ہوتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبیوں کی زبان سے کہلوا دیا بار بار کہلوا دیا کہ ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں ہمارے جیسے انسان کا یہ مطلب ہرگز نہیں معاذ اللہ سما اللہ کہ تم گناہ ہم بھی گناہ تم خطا کار ہم بھی خطا کار تم اللہ سے بغاوت کر سکتے ہو ہم بھی کر سکتے ہیں معاذ اللہ سما ما اللہ یہ ہرگز نہیں جیسا کہ بعض حضرات یہ الزام سراسر گھڑ کر ہمارے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء ہمارے جیسے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے معذ اللہ یہ نہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں تو گناہ سے بچنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی گناہ سے بچ جائے اللہ کے ڈر سے یہ تو عام عامیک لوگ بھی کر سکتے ہیں اولیاء بھی کر سکتے ہیں صلحہ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں اللہ کے در سے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ خود حفاظت کرے اور گناہ کے قریب ہی نہ جانے دے اللہ دل میں ایسا نور رکھ دے کہ گناہ کی طرف میلان ہوتا ہی نہیں گناہ کی آگ جل رہی ہے مگر نبی کا دامن معصوم ہے نبی اس کی حرارت سے محفوظ ہے تو اللہ ایسا کر دے یہ شان صرف انبیاء کی ہے کہ اللہ ان کے اندر ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں کہ گناہ کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا تو اللہ نے اپنے نبیوں کی زبان سے کہلوایا کہہ دو ان نما انبش اور میں بھی تمہارے جیسے انسان ہوں جیسے تم پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا جیسے تم ایک وقت پر دنیا سے چلے جاتے ہو میں بھی چلا جاؤں گا تمہیں بیماری وغیرہ آوارز لاحق ہوتے ہیں مجھے بھی آوارض لاحق ہوتے ہیں تمہیں بھوک پیاس لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے تم نکاح شادی کی ضرورت محسوس کرتے ہو میں بھی محسوس کرتا ہوں تمہاری اولاد ہوتی ہے میری بھی اولاد ہوتی ہے میں تمہارے جیسا انسان ہوں یہ ہے اس کا مطلب لیکن تمہارے درمیان اور میرے درمیان فرق ہے وہ کیا یو ہایہ میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وہی نازل نہیں کی جاتی مگر نہ ہوں انسان نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں غیب کا علم میں نہیں جانتا سورجن میں فرمایا عالم الغیب فلا یوز والا غیبه ہی احدا غیب کا علم جاننے والا تو صرف اللہ ہے اور وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اللہ من تدا رسول مگر جس رسول کا انتخاب کر لے تو اسے غیب کی خبریں بتا دیتا ہے تو غیب کی خبروں کا علم ہونا اور چیز ہے اور غیب کا علم ہونا اور چیز ہے اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں بتا دیتا ہے حضور کو اللہ نے بہت سی خبریں بتائیں قیامت تک یہ ہوگا یہ یہ فتنے رو نما ہوں گے حضور نے بیان فرمائے اللہ اکبر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا زہر تک بیان فرماتے رہے زہر کی نماز کے لیے ممبر سے نیچے اترے پھر تشریف فرما ہوئے عصر تک بیان کرتے رہے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب تک بیان کرتے رہے آپ اندازہ کی دیئے کہ آپ نے کتنے فتنوں کی نشاندہی کی ہوگی ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں مغذ کی بات بہت کم ہوتی ہے چھلکا بہت زیادہ لیکن اللہ کے نبی نبی کی جو تقریر ہے اس میں تو مغز ہی مغذ جان ہی جان رو ہی رو مواد ہی مواد تو کتنے فتنوں کی آپ نے نشاندہی کی ہوگی تو اللہ نے بتایا میرے نبی یہ یہ فتنے آئیں گے اور حضور نے اپنی امت کو بتا دیا سارے فتنوں کے بارے میں اور بھائی وہ سب سے بڑا فتنہ جس کے بارے میں آقا نے مطلع فرمایا وہ دجال کا فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلاط اسلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ آقا نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں ہر نبی ڈراتا رہا اور بھائی اور بہنوں یہ دجال کا دور ہے یہ دجال کا دور ہے دجالی تہذیب کا دور ہے دجالی تہذیب کا دور ہے یہ مغرب کی تہذیب یہ کفر و شرک کی تہذیب یہ دجالی تہذیب ہے دجالی تہذیب دجالی تہذیب کا کیا مطلب دجال کا سب سے بڑا تعارف خود لفظ دجال میں ہے خود لفظ دجال میں دجال کا معنی ہے فریبی دو کے بعد ملما سازی کرنے والا ملما سازی کرنے والا ملما سازی کس کو کہتے ہیں لوہے پر سونے کا پانی پھیر دیا جائے اور اس کو سونا بنا کر پیش کیا جائے ہے تو لوہا لیکن بنا کر پیش کیا جائے سونا یہ سونا ہے آکان فرما ہے کہ دجال جس چیز کو آگ کہے گا وہ حقیقت میں پانی ہوگی اور جس چیز کو وہ پانی کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی اب یہ جو مغرب والے جس چیز کو ناکامی کہتے ہیں وہ حقیقت میں کامیابی ہے اور جس کو کامیابی کہتے ہیں وہ حقیقت میں ناکامی ہے ان کے الفاظ بڑے خوبصورت اصلاحات بڑی پرکشش باتیں بڑی دل کو کھینچنے والی لیکن اندر گند بھرا ہوا ہے گند غلاظت بھری ہوئی ہے یہ <سلام> جو الفاظ ہیں عورت کی آزادی اور انسانی حقوق معیار زندگی کی بلندی اور آزادی رائے بڑے پرکشش الفاظ جمہوریت بڑے برکش الفاظ اور اصلاحات لیکن ان کے مقاصد بڑے خطرناک بڑے خطرناک تو معروف کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم صرف میں جانتا ہوں اور غیب پر میں صرف اسے مطلع کرتا ہوں جسے میں منتخب کر لوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے منتخب کیا اور آپ کو بھی بہت سی غیب کی خبریں بتائیں آقا نے امت کو بتا دی لیکن غیب کا علم ہونا یہ اور چیز ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہوں جو نظروں سے پوشیدہ ہے جو حواظ سے پوشیدہ اس کے بارے میں جانتے ہوں یہ شان صرف اللہ کی ہے اللہ پردے اٹھا دے تو یہ الگ بات ہے اللہ پردے اٹھا دے سینکڑوں میل دور کی چیز نظر آ جائے یہ الگ بات ہے نجاشی انتقال کر گیا حضور نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی ابشہ میں انتقال کیا اور حضور نے مدینہ میں نماز جنازہ پڑھی علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے نجاشی کا جنازہ سامنے تھا حضور نے اس کی نماز جنازہ ادا فرما دی لیکن اگر اللہ پردے نہ ہٹائے تو سامنے کی چیز نظر نہ آئے ہار گم ہو گیا ہے تعائشہ کا سب ڈھونڈتے رہے بڑے پریشان اونٹ کو اٹھایا چلنے لگے تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ایسے یعقوب علیہ اسلام کنعان میں ہے اور بیٹے کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا اب پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی کو خبر نہیں رو رو کر پریشان اور بیٹا مصر میں بکا اور پھر عزیز مصر کے گھر میں پرمان چڑھا پھر جوانی پھر جیل پھر تخت عجیب اللہ کا نظام بڑا عجیب قصہ ہے تو یوسف علیہ السلام کا الحمدللہ آج کل میں اسی کی تفسیر لکھ رہا ہوں تو ایمان تازہ ہو رہا ہے ہاں تو جب اللہ کو منظور نہیں تھا تو قریب ہی کنواں تھا پتہ ہی نہیں چلا جب اللہ کو منظور ہوا یوسف علیہ اسلام نے فرمایا کہ لو میری قمیص لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دو قمیص لے کر روانہ ہوا کاسب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے خود یوسف سے یوسف تھے کمے میں تو پتہ ہی نہیں چلا اور اب کمیز روانہ ہوئی تو فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی تو کیا چیز تھی جب اللہ کو منظور نہیں تھا پتہ نہیں چلا جب اللہ کو منظور ہوا تو پتہ چل گیا تو اللہ چاہے تو غیر سے مطلع کر دے تو یہاں پر فرمایا کہ میں اختیار نہیں رکھتا نفع اور نقصان ہر نبی نے عبودیت کا اظہار کیا عبودیت کا میں تو بندہ ہوں میں تو آجز ہوں میں تو کمزور ہوں اللہ کے نبی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے میں بیمار کر سکتا ہوں میں صحت دے سکتا ہوں میں اولاد دے سکتا ہوں اور نہ ہی اللہ کے ولی کبھی ایسے دعوے کرتے ہیں یاد رکھیے ارے اللہ کی محبوبیت تو ملتی ہے آجزی سے ابودیت سے دعووں سے نہیں ملتی کہ دعوے کرے کون ہے جو اللہ کے سامنے دعوے کر سکے اللہ چاہے تو نبیوں کو بیمار کر دے سال سال بیمار کر دے اے تیوب علیہ اسلام بیمار رہے اللہ چاہے تو نبیوں کو اولاد سے محروم کر دے رہے تو علیہ السلام اسلام سو سال سے زیادہ عمر اولاد سے اب تک محروم. تو اللہ کے سامنے سارے بندے ہیں تو اللہ کے نبی تو بندگی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے آقا نے بھی بندگی کا اظہار کیا کبھی دعوی نہیں کیا کبھی دعویٰ نہیں کیا دعویٰ تو تقرب کے خلاف ہے دعویٰ تو مقام نبوت مقام ولایت کے خلاف ہے فرمایا کہ بتا دیجئے ان کو میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ما شاہ اللہ مگر جو اللہ چاہے جتنا اللہ چاہے بس یہ ہے بھائی سارے ایمان کا خلاصہ کیا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے یہ ایمان کا خلاصہ ہے سورہ کہف کے بارے میں علماء نے لکھا اور حضور نے فرمایا اس کا پڑھنا دجال کے فتنے سے انسان کو مسلمان کو بچائے گا اور سورہ حف میں جو الفاظ آئے جن تک تو مرکز لکھا ہے کہ یہ ما شاء اللہ کے الفاظ ہیں یہ پوری سورہ خلاصہ ما شاہ اللہ یہ کیا ہے ما شاہ اللہ کان مم ما لم کن جو اللہ چاہے ہوگا جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا یہ ہے ایمان کا حاصل اللہ چاہے تو ہو جائے گا اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ڈبلو اور مادی تہذیب جو دجالی تہذیب ہے اس کا سبب کیا ہے جو ہم چاہیں وہ ہو جائے گا جو ہم نہ چاہیں نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں اسباب سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اللہ کہتے ہے نہیں مصب الاسباب کی مرضی اور مشیت کا ہونا ضروری ہے صرف اسباب نہیں مصب الاسباب تو یہ بھی فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے اس کا اختیار مجھے ہو سکتا ہے جو اللہ چاہے اللہ اختیار دے سکتا ہے بلوکنغ من الخیر اگر میں غیب کا علم رکھتا تو اپنے لیے بہت سا نفع حاصل کر لیتا مما مسنیت سو اور مجھے تکلیف چھو کر بھی نہ گزرتی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو نفعی نفع نقصان نفع بالکل نہیں ایسا قدم ہی نہ اٹھاتا جہاں کانٹا چبنے کا خطرہ ہو ایسی جنگ میں حصہ ہی نہ لیتا جہاں میرے صحابہ کے شہید ہونے کا اندیشہ ہوتا میں ایسا کام کرتا ہی نہیں لیکن غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے کیا ہوگا یہ صرف اللہ کے پاس انزیرن بشیرن قومی یقمون میں تو بس نظیر ہوں اور بشیر ہوں ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو نقومی یؤمنون۔ ایمان رکھنے والی قوم کے لیے نظیر بھی ہوں بشیر بھی ہوں ان کو بتاتا ہوں مانو گے تو بشارتے ہیں نہ مانو گے تو عذاب ہے سزائے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے یہ دو نام بھی ہیں یہ حضور کے نام ہیں نذیر اور بشیر اللہ نے فرمائندہ کا نذیروں بشیر ویلا واحد مجاع منہا زوجہ لیسکن علیحا وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ سکون حاصل کرے اللہ نے پہلے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو پھر پیدا کیا حضرت حبا کو اور پھر پیدا کیا ان کی اولاد کو دونوں سے ان کی اولاد کو پیدا کیا جیسا کہ سورہ حجرات میں فرمایا من و ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا تو پہلے آدم علیہ السلام پھر ہلتے حبا کو بج عالمہ زو جہاں اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا یعنی ہلتے حبا اسی سے پیدا کیا کیا, کیا مطلب بعض حضرات نے کہا اسی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے ہےت کو پیدا کیا گیا ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا یہ ان کے جسم سے الگ کر کے بنایا گیا حضرت حبہ کو یہ حضرات کی کرتے ہیں بخاری کی روایت سے جس میں آتا ہے کہ حبہ کی پیدائش جو ہوئی وہ آدم کی پسلی سے ہوئی لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ منہا زو جہاں کا مطلب ہے آدم کی جنس سے اس کی بیوی بی کو پیدا کیا یعنی دونوں کی جنس ایک تھی آدم بھی انسان اور ہبا بھی انسان تو ایسا نہیں کہ شوہر کی جنس کچھ اور اور بیوی بی کی جنس کچھ اور بلکہ دونوں کی ایک جنس تو جنس کا مانا ہے اور اس پر دلیل سورہ روم کی آیت ہے اللہ فرماتے وَمِن ان خلق من آیا ہی انخلا کم من انفسی کم جا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے سب کے لیے یہاں تو صرف آدم, آدم علیہ اسلام کا ذکر ہے نا تو سورہ روم میں سب کو خطاب ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تو یہاں سارے حضرات کہتے ہیں من انفسی کا مانا ہے من جنسی تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تو جیسے وہاں جنس کا معنی ہے تو یہاں پر بھی جنس کا معنی ہے باقی حدیث میں جو پسلی کا ذکر ہے تو وہ بطور تمثیل کے ہے مثال کے طور پر ہے جیسے پسلی میں کجی ہوتی ہے تو عام طور پر عورت میں بھی کچھ کجی ہوتی ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ کجی ہونا کوئی ایب کی بات نہیں ہے یہ کجی ہونا یہ بھی ایک حسن ہے اس لیے کہ پسلی کا حسن ٹیڑھا ہونے میں ہے سیدھا ہونے میں اس کا حسن نہیں ہے تو بطور تمسیل کے ہے اس میں کچھ کجی ہے تو اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور کسری پیدا کیا لیس لا تاکہ آدم سکون حاصل کرے ثابت ہو رہا ہے اس دیواجی زندگی کا ایک بڑا مقصد وہ سکون کا حاصل کرنا ہے سکون حاصل اس زندگی کا بڑا مقصد ایک بڑا مقصد کئی مقاصد ہیں عفت و عصمت مقصد ہے نیک اولاد کا حصول مقصد ہے گھر کا بسانا مقصد ہے لیکن ایک مقصد وہ سکون کا حاصل ہونا بھی ہے اور بھائیو سکون تب حاصل ہوگا جب شوہر بیوی بی کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی بی شوہر کے حقوق ادا کرے گی تب سکون ہوگا اگر دونوں سک... دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو سکون نہیں ہوگا گھر کی زندگی دوزخ بن جائے گی گھر کی زندگی انگارہ بن جائے گی ہر وقت چک چک لڑائی جھگڑے اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی فکر نہیں اپنے اپنے حقوق کی فکر ہے زبان پر کنٹرول نہیں اللہ کا ڈر نہیں خطبہ نکاح میں جو آیات پڑی جاتی ہیں تین آیات ہیں ان تین آیات میں چار دفعہ حکم ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو بتایا جا رہا ہے ارے اس زندگی کا آغاز کر رہے ہو تو اللہ سے ڈر کر آغاز کرنا اور اللہ سے ڈر کر یہ زندگی گزارنا تو پھر سکون ہوگا اور اگر اللہ کا ڈر نہیں اور زبان پر کنٹرول نہیں زبان یہ بہت بڑا فتنہ ہے با صحاب کرام زبان کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے ہیں یہ ساری مصیبت میرے اوپر تیری وجہ سے ہے تو زبان پر کنٹرول نہیں تو گھر میں سکون نہیں ہوگا تو ایک بڑا مقصد وہ سکون ہے اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بے نکاحی زندگی تجرب کی زندگی یہ فطرت کے خلاف ہے نکاح والی زندگی یہ فطرت کا تقاضا ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے پیدا کیا آدم کو اور پھر اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا کیوں تاکہ سکون حاصل کرے معلوم ہوا کہ آدم مکمل نہیں تھے بغیر بیوی کے بغیر بیوی کے ساتھ کے سکون نہیں تھا تو سکون کے لیے ہم نے بیوی کو پیدا کیا تو تجرب والی زندگی بے نکاحی زندگی یہ فطرت سے جنگ ہے اور اسلام فطرت کا مذہب ہے فطرت سے جنگ کرنے والا مذہب نہیں ہے فطرت سے جنگ نہیں ہے بعض مذاہب میں جیسے عیسائیت میں یہ کمال ہے کہ بے نکاحی زندگی گزارے راہب راہبات ہندوؤں میں جوگی بغیر نکاح کی زندگی گزاریں لیکن پھر ان کی جو عیاشی فحاشی اور شہمت پرستی کی داستانیں اخبارات کی زینت بنتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلام کا حکم یہ فطرت کے مطابق ہے انہیں فطرت کی فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی ناکام ہوئے جسے کہتے ہیں گڑ کھائیں اور گلگلوں سے پرہیز یہ گڑ کھائیں اور گلگلوں سے پرہیز تو جائز نکاح سے اپنے آپ کو محروم رکھا اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے ارے سیدھے سادھے طریقے سے اسلام کے مطابق عمل کرو اور نکاح والی زندگی گزارو تاکہ گندگی کی طرف نہ جاؤ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ نکاح کرنا یہ سارے انبیاء کی سنت ہے بلکد ارسل قبل کا بجا اللہ اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کے بچے بھی تھے اور فرمایا ارب ان منسن المرسلیم چار چیزیں انبیاء کی سنت ہیں الحیا بسوات ب نکاح حیا خوشبو لگانا مسواک کرنا اور نکاح کرنا فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے یہ چار چیزیں تو بھائی یہ فطرت کا تقاضا کہ نکاح والی زندگی گزاری جائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں تو سکون ملتا ہے فلما تفشاہ حملا خفیفن قمرت بھی آگے اللہ سنجھا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ نے ان کو پیدا کیا ان کا جوڑا بھی پیدا کیا تو شکر ادا کرتے لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا کیسے فرمایا کہ جب مرد نے عورت سے اپنی بیوی سے جمع کیا حملت حملا خفیفا اور اسے ہلکا سا حمل ٹھہر گیا قمرت بھی وہ حمل کو لے کر چلتی پھرتی رہی فلما اسقلت جب حمل بھاری ہو گیا بلادت کے دن قریب آنے لگے اور وہ زمانہ تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کا کوئی تصور نہیں اب تو الٹرا ساؤنڈ سے لوگ معلوم کرتے ہیں جنس کیا ہے اور آزا کیسے ہیں اور کہیں جسمانی اعتبار سے ناقص تو نہیں ہے آج معلوم کرتے ہیں لیکن وہ وقت کہ کچھ بھی نہیں اور الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا داول رب ربہما دونوں نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی جو ان کا رب ہے ایک بات رک کر عرض کر رہا ہوں الٹرا ساؤنڈ کی بات آئی لوگ کہیں گے اب تو پتا چل جاتا ہے سب کچھ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے رحم میں ہے وہ صرف میں جانتا ہوں اللہ نے فرمایا اب لوگ اسکال کرتے ہیں الٹراساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نر ہے یا مادہ لیکن یہ اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ساری نظر صرف اس بات پر ہے کہ نر ہے یا مادہ اللہ ہماری ساری نظر اس بات پر ہے کہ نر ہے یا کہ مادہ اور جسم صحیح ہے یا ناقص ہماری ساری نظر تو اس بات پر لیکن کیا سب کچھ یہی ہے نرمادہ ہونا نہیں بھائیوں نہیں کتنی ہی چیزیں ہیں الٹرا ساؤنڈ کیا الٹرا ساؤنڈ کا باپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس کی زندگی کتنی ہے الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا یہ ذہین ہے یا غبی الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا بد قسمت ہے یا خوش قسمت الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا یہ نیک ہوگا یا بد الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا اور اصل چیزیں تو یہ ہیں نر اور مادہ ہونا یہ کون سی بات ہے لڑکی ہو مگر نیک ہو رحمت اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے لڑکا ہے مگر بدمعاش ہے عذاب ہے عذاب سزا ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے سزا یہ کوڑا ہے کوڑا اور ایک تھوڑا ہے جسم کا نہ کاٹ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے گلا ہوا ازب ہے سڑا ہوا ازب تو سب کچھ نر اور مادہ میں نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے اور اللہ کے کلام پر قربان جاؤں اللہ کے کلام پر قربان جاؤں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ بھیا اللہ ماں فل ارحم میں جانتا ہوں جو ماں من نہیں ہے من بیا اللہ من فی الحم عربی زبان کے اعتبار سے اگر من ہوتا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ذات کیا ہے اور ماں ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کی صفات کیا ہے اللہ کہتے میں جانتا ہوں بھیا علم ما فل ارحم ماں کا حرف لائ ہے من نہیں ہے ماں ماں کا لفظ وہی جانتا ہے اس کی صفات کو اس کی قسمت کو اس کی زندگی کو اس کی نیکی بدی کو صرف اللہ جانتا ہے تو مرض کر رہا تھا کہ اب جب ولادت کے دن قریب آ گئے تو اندیشے ستانے لگے والدین کو اندیشے ستانے لگے کہیں بچہ معذور نہ ہو اللہ اکبر کہیں دیوانہ نہ ہو طرح طرح کے اندیشے تو اللہ سے دعائیں کرنے لگے اللہ اکبر پھر رک کر ایک بات کر رہا ہوں الٹرا ساؤنڈ لوگ لوگوں نے کروانا تو شروع کر دیا لیکن میرے ذاتی طور پر علم میں ایسے واقعات آئے کہ بعض لوگوں کو اگر پتہ چلا کہ بیٹے کے اندر کوئی نقص ہے تو حمل کا اسقاط کروا دیا اللہ اکبر ہم ایسے بچے کو کیوں پالے جس میں نقص ہے ساکت کروا دیا حمل کو بعض لوگوں نے مجھے خود بتایا ہم نے ایسا کیا تو اب دعائیں کرنے لگے اللہ سے ڈر رہے ہیں اندیشے آ رہے ہیں دعائیں دو آئے لنا سال اگر تو نے ہمیں اچھا سا بیٹا دے دیا اچھا سا صالح صالح کا معنی نیک بھی ہے صالح کا معنی سالم بھی ہے صحیح صالح اچھا سا بیٹا دے دیا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم شکر کریں گے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم حافظ بنا دیں گے اللہ دے تو صحیح بیٹا دے پھر دیکھ تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف حافظ بنا دوں ایک بات یہ کہہ دوں بھائی وقت سے پہلے نظر نہیں ماننی چاہیے بچے کا کیا پتا اس کا ذہن کیسا ہے حافظہ کیسا ہے بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں پھر بچے پر جبر کرتے ہیں حافظ بنانے کے لیے اور حافظ بن نہیں سکتا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے تو پریشانی پیدا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی دل میں یہ نیت رکھے کہ نیک تربیت کروں گا اور اگر حافظہ اچھا ہوا تو حافظ بنا دوں گا علم بنا دوں گا یہ اور ہمارے تو الٹا سلسلہ کر رہا ہے